فلین دو آیتیں سورت الحدید کی میں نے پڑھی آپ کے سامنے اللہ شاہ نے ان دو آیتوں میں انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کی جانب اشارہ فرمایا اور انسان اگر اس کو غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا درست فرمایا گیا انسان کے بارے میں ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے اللہ جل لانو فرماتے ہیں علم کہ خوب جان لو علم سے ہے یہ لفظ اور امر کا سیگا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس زندگی کو ہم بہت بڑا سمجھ کر اور بہت ساری ہی اپنی توجہ کا مرکز سمجھ کر گزار رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت کتنی ہے کیا حقیقت ہے اس کی ان نمل حیات دنیا و لحف کہ دنیا کی زندگی تو نام ہے کھیل کود کا یہ کیا بات ہے اصل میں بچپن کا شروع کیا ہے کہ بچپن جو انسان کا ہوتا ہے وہ کھیل کود کے اندر بسر ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی دلچسپی کس چیز میں ہوتی ہے سب سے زیادہ تو انسان بھی چونکہ کتاب بچپن سے کرتا تو جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور کسی درجے کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے سال دو سال ڈھائی سال تین سال اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کی دلچسپی کا سب سے بڑا میدان کھیل کود ہوتا ہے اور اس کو اس کا شوق ہوتا ہے یہ بچپنا ہو گیا وزینۃ پھر ایک بار ایک وقت آتا ہے ظاہری سجاوٹ کا جب آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ جب ان کی عمریں تیرہ چودہ سال کو پہنچتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کچھ بننے سنورنے کا شوق شروع ہو جاتا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے چودہ سال کا میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا کبھی بال بنا رہا ہے کبھی کیا کر رہے تو میں اسے پوچھتا بھی رہتا ہوں کہ تم بہت وقت لگتا ہے تمہارا اب تو تیار ہونے کے اندر پہلے تم آسانی سے تیار ہو گئے فوراً سکول سو جاتا ہے اب تو تمہارا ایک اچھے خاصے پندرہ بیس منٹ شیشے کے سامنے لگتے ہیں تو یہ چودہ پندرہ سال کی عمر قرآن نے کہا ہے وزینۃ ال کہ اب سجاوٹ کی اور ایک ہار سنگھار کی اور, اور اس اس بات کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں کیسا لگ رہا ہوں اور مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا میرے بارے میں تأثر کیا ہے یہ ابتدائی جوانی زینت ہے جو جو جوانی کی بالکل جو ہوتی ہے شروع ہوتی ہے جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں تیرہ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے اس میں زینت انسان کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد جو, جو جوانی کا اگلا مرلہ آتا ہے وہ ففاخ اور ممبئی اس میں انسان کو ففاخور کا شوق ہوتا ہے کہ میری چیزیں بھی دوسروں سے زیادہ بہتر لگے اگر لڑکا ہے تو میری بائیک اور اگر میرا گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی گاڑی اور اس کے بعد اس نے اور جو اس کی تفاخر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ سب سے اچھا لگے یہ عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد انسان پھر جوانی گزر کے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھوں کے اندر کس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ تکافرن فل اموال اول کہا کہ ان میں بوڑھوں کے اندر پھر مال کی حوث بڑھ جاتی ان کا خیال ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے بھی پھر بچوں کے لیے بھی پھر تیسری نسل کے لیے بھی پھر چوتھی نسل کے لیے بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو اس کی سیریں نہیں ہوگی دس نسلوں کا سامان کر کے بھی اگر آپ اس کو گارنٹی دے دینا کسی بوڑھے کو کہ دس نسلوں کی دولت جمع ہے وہ کہے گا کہ گیارہویں نسل کا کیا ہوگا تو اس لیے یہ اس کی قرآن نے تو نفسیات ہے انسان کی اس سے قرآن بہت زیادہ واقف ہے تو کہا کہ تکاثر الفیم والی ولاد اس کے بعد اس کو اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں جا کر انسان کو اولاد کی کثرت کی بھی حسرت ہوتی ہے ہمارے ایک استاد تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بچے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں یا زیادہ تو کہنے لگے کہ جوانی کے اندر تھوڑے بچے اچھے لگتے ہیں بڑھاپے میں جا کے زیادہ بچے اچھے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو چونکہ خود بڑا فعال بھاگ دوڑ ادھر, ادھر ادھر ایک اس کی عورت اس, اس کا دل چاہتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کم سے کم ہوں تو بہت زیادہ بچوں کا لا اس کو نہیں اچھا لگتا لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اب اس کی ساری حرکت بھاگ دوڑ دنیا کے اندر یہ تقریباً معطل ہو جاتی ہے اب اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس کی اولاد ہوتی ہے اب وہ جتنی زیادہ ہو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کیونکہ اولاد بڑی ہو چکی ہوتی جب انسان بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد بڑی ہو چکی ہوتی ہے ان کی ذمہ داریوں سے بندہ نکل چکا ہوتا ہے لیکن ان کے ایک طرح سے ان کا پھل کھانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کا دل چاہتا ہے میری اولاد زیادہ ہو اور بہت سارے بچے ہوں میرے تو کہا کہ بڑھاپے کے اندر کیا کیفیت ہے کثرت سے تقاص میں زیادتی ہو فی الم والی بڑھا بوڑھا چاہتا ہے کہ مال بھی بہت زیادہ ہو اور بچے بھی بہت زیادہ ہو. یہ تینوں زندگی کے مراحل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے حیات دنیا یہی ہے کہ تم ایک دور آئے گا تمہارا کھیل تماشے میں گزر جائے گا دوسرا دور آئے گا تمہارا زیب و زینت اور تفاخر میں گزر جائے گا اور تیسرا دور آئے گا تمہارا مال اور اولاد کو بڑھانے کی حوث میں گزر جائے گا اور یہی تین ادوار اگر کسی کو طبعی زندگی ملے یعنی وہ بچپن میں فوت نہ ہو جائے جوانی میں فوتنا ہو جائے تو یہی تین ادوار جو ہے اس کا نام زندگی ہے اس زندگی اور کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے تو کہا کہ اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ تو چونکہ مکہ کا معاشرہ سامنے تھا عام قسم کے لوگ تھے دیہاتی بھی تھے ان پڑھ بھی تھے لوگ ان میں تو ان کو ان کو کیسے فرمایا کہ اس کی اگر تمہیں مثال سمجھنی ہو دنیا کی زندگی کی تو کمر علی غی دن آ جبل کو جیسا کہ ایک بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر تو کھیتی اگاتی ہے بارشوں سے کھیتیاں اگتی ہیں تو کھیتی اگاتی ہے ایک بارش سے اور آج ابل کفاران کفار سے مرادیاں کسان ہے اور وہ اس کسان کو جب وہ کسان جب جاتا ہے نا اپنی زمینوں کے اوپر اور وہ اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے آج کا مطلب خوش کر دیتی ہے کسان کو وہ دیکھتا ہے کیا میری کھیتی لہلہ رہی ہے کیسی سبز فصل نکلی ہے یہی جو فتح ہو اور پھر وہ اپنا یہ یہی جو پھر وہ مزید اپنے جوبن پر چلی جاتی ہے فصل نکلی تھی اب اور اونچی ہو گئی بالکل فصل وہ ہوئی آہ یعنی آہ اپنے اپنے زور پر پہنچ گئی فتع ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی فصل جو جس کا سبزہ لہلا آ رہا تھا چند دن پہلے اب وہ زرد ہونا شروع ہو گیا زرد ہو جاتی ہیں دھان کی فصل بھی زرد ہوتی ہے گندم بھی زرد ہوتی ہے سم یقون فترہ وہ مسفر عربی کے اندر زرد ہو کہتے ہیں تو صفراء بھی زرد ہو کہتے ہیں پھر وہ تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے سم یقون ہو پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے جب, جب گندم کی فصل کٹ جاتی ہے آپ کبھی کھیت کے اندر جائیں کیا منظر ہوتا ہے تھریشر لگا ہوا ہے اس سے بھوسا ایک طرف جا رہا ہے گندم کا دانہ دوسری طرف جا رہا ہے مکئی کی فصل کے اندر آپ جائیں مکئی کے سٹے انہوں نے نکال لیے ہوتے ہیں سٹوں سے دانے ایک طرف نکل رہے ہیں اور اس کے جو وہ جو ہوتے ہیں اس کے جو پودا کٹا ہوا پودا ہوتا ہے اس کو کسان ایک طرف لگا رہا ہوتا ہے جانوروں کی خوراک ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہنااتے ہوئی فصل چوری چوری ہو کر بوریوں کے اندر سمٹ کر چلی جاتی ہے اگر کسان کی قسمت میں ہو اور اگر خدا نہ اس کی قسمت میں نہ ہو تو ایک بارش یا ایک زوردار ہوا یا ایک زوردار جالا باری اس کے اوپر آتی ہے اس کی فصل کو وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس طرح فصل تمہیں ایسی نظر ہے انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کیا پیدائش ہے تو وہ ایسے جیسے ہلکا سا سبزہ نکلا ہے پھر کہا کہ یہی جو کا مطلب ہے زور دکھاتی ہے فصل اپنا تو یہی جو انسان کا یہی جو کیا ہے اس کی جوانی ہے پھر کہا زرد ہو جاتی ہے زرد ہونا کیا ہے بڑھاپا ہے اس کا پھر کہا چوری چوری ہو جاتی ہے تو چوری چوری ہونا کیا ہے موت ہے اس کی تو جیسے فصل کے اوپر یہ ادوار آتے ہیں گزرتے ہیں ایسے ہر انسان پر بھی ادوار آتے ہیں ہر ایک کو اپنا دور دیکھنا چاہیے کہ میں اس میں سے کس دور سے گزر رہا ہوں وہ انہیں کیفیات سے گزر رہا ہوں تو اللہ نے فرمایا اور پھر کیا وہ فی الآخرت یاد آبن شدید کہ دنیا ہے اللہ نے کہا. دنیا کے بعد آخرت کا ذکر کیا اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اللہ نے کا آخرت میں دو چیزیں ہوں گی دنیا میں تین مرحلے جیسے ہیں آخرت میں پھر دو ہی صورتیں ہیں یا تو اور آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے وہ مغفرۃ المن اللہ اور یا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے وردوان اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے رضوان رضا مندی کو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے خوشنودی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے وم الحیات النیا اللہ متعلغ اللہ کہتے ہیں اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے اور یہ اتنی زیادہ انسان کی تمام تر فکر اور صلاحیت اور بھاگ دوڑ اور اوقات اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف اسی کی نظر ہو جائیں دنیا اتنی نہیں ہے کم سے کم تو پھر کیا کرے انسان تو فرمایا کہ سابق و مغفرت مرب کم کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اللہ تعالیٰ کی بخشش کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے پڑھو سابقو سابق سابق کا مطلب ہوتا ہے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے کس کی طرف بڑھو اللہ کی بخشش کی طرف وہ جنتل اور جنت کی طرف اردو کا ارد سما ابل جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے زمین و آسمان کی چوڑائی جیسی ہے رسولی یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں فضل اللہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہی میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ اللہ حد الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا اس پر یہ دو تین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی موضوع کی مناسبت سے سن حضرت کعب ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سنا اور رسول اللہ نے فرمایا قال سمعت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور میں نے نری پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انََکل امتن فطنۃ و فطنۃ امتی مال کہ المال کہ دنیا میں ہر امت جو پہلے گزری ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فطرہ ضرور تھا میری امت کا فتنہ مال ہے فطرت امتی المالو کہ میری فطرت امت کا فتنہ مال ہے مال سے کیا مراد ہوتا ہے مال تو دیکھیں حضرات صاحبہ کے پاس بھی تھا عثمان غنی کو تو غنی کہتا ہی اس لیے کہ اللہ نے مال دیا تھا عبد ابن عوف کو مال دیا تھا صحابہ کاغذ یہاں مال سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا مال اللہ سے غافل کر دیتا ہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ زیادہ مال بھی ان کو اللہ جل شعروں سے غافر نہیں کرتا تو جہاں پر بھی یاد رکھیے جسے کہا گیا ہے کہ انما اموالکم اموال حکم و اولاد وکم تمہاری مال اور تمہارا, تمہارا تمہاری اولاد فتنہ ہے یہاں پر بھی اس سے مراد میں خیال آتا ہے کہ اولاد تو بڑے بڑے نبیوں کی اولاد بھی تھی اور تمام انبیاء کی اولادیں ہوئی ہیں اور پھر خود نبی بھی تو کسی کی اولاد تھے اگر یوسف علیہ السلام یعقوب کی اولاد تھے آخر تو یہاں پر بھی جب کہا جاتا ہے یہاں تو فتنہ آزمائش کے معنی میں تو اس فطنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے آزمائش کا کیا مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا لیں اور چاہیں تو اسی کے ذریعے سے اپنی آخرت تباہ کر لیں یعنی چاہیں تو اسی کے ذریعے سے آخرت بنا لیں اور چاہیں تو انہی کے ذریعے سے آخرت کو تباہ کر لیں اس کو فتنہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال ایک ایسی چیز ہوگی اگر مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اپنے حقوق کی ادائیگی میں فرائض کی ادائیگی میں صرف ہو رہا ہے تو وہ مال اس کے لیے باعث خیر اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں غلط طریقوں سے کمایا جا رہا ہے اور غلط رستوں کے اندر لگایا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ مال اس کے لیے تباہی عبربادی کا پیش خیمہ ہے اسی طرح حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ قال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ان الله تعالیٰ يقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس حدیث میں حضور صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان من نقل فرمائے اس کو حدیث خدسی کہتے ہیں تو یہ بھی حدیث خدسی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اے آدم کی اولاد اے انسانوں تفرغ ل میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ فارغ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کو پتہ ہم فا اردو کے مطلب لیتے ہیں چیزوں فارغ ہونے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دو یہ مطلب نہیں ہوتا فارغ ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو فارغ کرو یہ مطلب نہیں کہ اپنے اپنی نوکریاں چھوڑ دو اور اپنے کاروبار چھوڑ دو مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے کسی اور جگہ میں تو وہاں سے اپنے دل کو ہٹا اگر تمہارا دل تمہارے مال میں لگا ہے اگر تمہارا دل تمہاری اولاد میں لگا اچھا دل لگنے کا مطلب کیا ہے دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ایک ایسا تعلق جو اللہ تعالی کے احکامات سے بھی زیادہ ہو جائے کہ وہ تعلق نہ ٹوٹے بے شک اللہ کا حکم ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں دل لگنا ورنہ تو کہا گیا ہے اولاد سے محبت کرو اور اپنی والدین سے یعنی ہے ماں باپ سے دل لگانا مطلوب ہے یا نہیں تو ماں باپ تو اللہ نہیں ہے یہ دل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اس طریقے سے وابستہ کرنا کہ وہ احکامات الہی پر غالب ہو جائے کیا کہ آپ کہیں کہ بس یہ تعلق جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے میرے نزدیک بنسبت نسبت اللہ سے میرے تعلق کے یا اس اس تعلق کے تقاضے پورے کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت نسبت اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے کرنا میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے اپنی اولاد کی کی خوشنودی کے لیے کوئی رشوت لیتا ہے یا کوئی اور کرپشن کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے تاکہ میں اپنی اولاد کی خواہشات پوری کر سکوں تاکہ میں ان کی فرمائشیں پوری کر سکوں اب یہ تعلق اللہ کے تعلق اللہ نے جس سے منع کیا ہوا ہے ایک اور تعلق اس پر حاوی ہو گیا یہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی تو اس سے اس سے اللہ نے فرمایا کہ تفر فارغ کر دو اپنے دل کو ل عبادتی میری عبادت کے لیے میرے تعلق کے لیے میرے احکامات کو ماننے کے لیے املاسبر کا غنً میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا میں تمہیں قناعت دے دوں گا تمہیں اطمینان والی زندگی دے دوں گا تمہارے پاس جو کچھ ہوگا تمہیں اس کے اوپر مطمئن کر دوں گا تمہارے نصیب اور قسمت پر تم کو مطمئن کر دوں گا دیکھیں انسان سے اس کی قسمت تو کوئی کم نہیں کر سکتا اور اس کی قسمت اس پر بڑھا بھی نہیں سکتا ملنا تو اس کو وہ ہے جو اسی قسمت میں ہے اصل بات یہ ہے کیا انسان اس پر مطمئن ہے یا نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ دعا ماننا کرے کہ یا اللہ جو چیز میری قسمت میں نہیں ہے میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے کیونکہ اس کی خواہش کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں چاہتا رہوں مانگتا رہوں اور اس کی کوشش کرتا رہوں اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو مجھے کیسے ملے گی ہمارے ایک استاد صاحب تھے میں ان کے ساتھ میں مدرسے پہلے سال میں پڑھتا تھا ایک بہت دور دراز علاقہ تھا پنجاب کا آخری ضلع صادق آباد بات میرا ننیال بھی ہے با. تو ادھر ہمارے استاد مولانا نسل اللہ خان صاحب محلوم فوت ہو گئے بہت بڑے صرفی نحوی یہ صرف ناب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے پہلے سالوں کے اندر عربی گرامر اس کے بڑے ماہر تھے تو ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو ایک دفعہ میں استاد صاحب کے ساتھ ان کی ایک پرانی سی جیپ تھی میرے خیال میں کوئی سن پچپن ماڈل ہوگا یا کوئی پچاس ہوگا پتہ نہیں کوئی. کوئی کم سے کم پچاس ساٹھ سال پرانی چیز تھی وہ عجیب لڑکے اس کو مذاق میں چاند گاڑی کہتے تھے کہتے تھے کہ اس کے اندر وہ چاند پر گئے تھے وہ جو لوگ گئے تھے تو ایک پرانی سی ایک چیز تھی طلبا ہوتے ہیں تھوڑے شریر سے ہوتے ہیں نام بھی رکھتے ہیں اس پر تو ہم ان کی اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی جلسے سے واپس آ رہے تھے تو رستے کے اندر ایک مجھے ابھی تک یاد ہے ایک عام سی گاڑی تھی کوئی کوئی سزو کی مہران, مہران تھی یا تھی ایسی کوئی چیز تھی تو وہ ہمارے سامنے سے گزری تو استاث نے مجھ سے کہا <تصف> کہ مجھے عدنان خان کہتے تھے تعلیمی میری زمانے تو مجھے کہتے ہیں کہ عدنان خان ایسی گاڑی ہمیں بھی لے لینی چاہیے اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ایک ایسی گاڑی ہمیں بھی دے دے تو میں کہا <تصف> جی اچھی بات پھر ایک دم مجھے کہنے لگے کہتے ہیں کہ ایک دعا پڑھی انہوں نے کہ یا اللہ آ, جو مصنوع دعا ہے کہ یا اللہ جو چیز میری قسمت میں نہیں ہے میرے دل سے اس کی خواہش نکالتی تو اگر یہ میری قسمت میں نہیں ہے تو دل میں تو طلب تو پیدا ہوئی تھی لیکن فوراً تنبو ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت بناؤں میں خام قس کی طلب کر رہا ہوں تو فوراً دعا پڑھی کہ یا اللہ اگر میری قسمت کے اندر نہیں ہے تو اس کو میرے دل سے اس کی خواہش کو نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام صدر کا غنً کہ اگر تم اپنے دل کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا گنا ایک سیری کو کہتے ہیں ایک خاص قسم کی آسودگی کو کہتے ہیں ایک خاص قسم کے اطمینان کو کہتے ہیں ایک خاص قسم کی کناعت کو کہتے ہیں یہ اللہ جلشان وطا فرمائیں گے وہ اسد اور میں تمہارا فقر دور کر دوں گا فقر کا مطلب ہوتا ہے جہاں انسان کی ضروریات پوری نہ ہو بنیادی ضروریات <تصفح> وہ فقر تمہارا میں دور کروں گا وہ اللہ <تفعال> اللہ نے کہا اگر تم نے اپنے دل کو فارغ نہیں کیا میری عبادت کے لیے تو مل تو شُغْلًا کا میں تمہیں دنیا کے مشاغل میں پھنسا دوں گا سارا دن تم پیپٹ مارو گے کولہو کے بیل کی طرح چلو گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگو گے ایک کام سے دوسرے کام دوسرے کام سے بہر گئی منا تو یدک کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ بھر دوں گا تمہارے ہاتھ فارغ ہی نہیں ہوں گے کسی وقت میں بھی شگ دنیا کے شغل میں دنیا کے پیچھے تمہیں لگا دوں گا وہ لمب اشدھ اور تمہاری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی یعنی تم دنیا کے شغل میں دوڑ دوڑ کے تھک جاؤ گے لیکن تمہاری ضروریات پوری نہیں یہ اگر تم اپنے دل کو میرے لیے فارغ نہیں کرو گے سعید ابو رضی اللہ عنہ کی روایت تیسری روایت ابو موسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابر ربی آخراتی کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرے گا دنیا کی محبت حب دنیا جس کے اندر ہوگی اپنی دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے دنیا کو ترجیح دے گا اضر ربی آخراتی ہی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا وہ من احد ہو اور جس کو اپنی آخرت سے محبت ہوگی اگر دنیا ہو بظاہر وہ اپنی دنیا کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوگا یہ ہوگا دنیا میں قربانی بھی آتی ہے آزمائش بھی آتی ہے دنیا کے بعض مواقع اس سے نکل سکتے ہیں اس کے ہاتھ سے تو وہ ایسے لگے گا کہ جیسے اس نے اپنی دنیا کو کچھ نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فا ما یب قا تو تمہیں یہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ ف کہ ترجیح دو ما يبقا جو ہمیشہ رہنے والی ہے اعلیٰ ما یفنا اس کو اس پر جو فنا ہو جانے والی ہے کیا مطلب آخرت کو دنیا پر ترجیح دو اگر آخرت اور دنیا ٹکرا جائیں باہم آپس کے اندر تو آخرت کو ترجیح دو اور وجہ ترجیح تمہاری یہ ہو کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہو جانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر حب دنیا سے بہت زیادہ منع فرمایا اور دنیا کی تعریف یہی کی گئی ہے دیکھیں دنیا ہم لوگوں کو اس معاملے میں غلط فہمی ہوتی ہے ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ پیسہ دنیا ہے کوئی سمجھتا ہے کوٹیاں دنیا ہے کوئی سمجھتا ہے کاریں دنیا ہیں یہ چیزیں دنیا نہیں ہوتی دنیا اس بات کا نام ہے کہ آپ نے کسی چیز کو حیثیت اور اہمیت کیا دی ہے ایک آدمی کی کوٹھی اس کی دنیا نہیں ہو سکتی اور ایک آدمی کا جھونپڑا اس کی دنیا ہو سکتی کیونکہ اس کا تعلق ان ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق قلب کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہونے کے ساتھ اگر کسی کا دل ایسے طور پر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے اوپر اتنی غالب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی مغلوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی مخلوق کر دیا تو یہ اس کی دنیا ہے اب یہ چاہے کوٹھی ہے یا یہ چاہے جھونپڑی ہے اور اگر وہ اس کے دل پر غالب نہیں ہے اور دل اس کا اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے اور احکامات الہیہ کی اللہ نے اس کو پابندی کی توفیق عطا فرمائی بھی ہے تو کسی کے پاس پیسوں کی زیادتی یا چیزوں کی زیادتی اس کو دنیا نہیں کہا جاتا اگر وہ اس مال کا حق ادا کر رہا یہ اسلام کی تعلیمات کی جامعیت ہے پچھلے مذاہب میں ایسا نہیں ہوتا تھا پچھلے مذاہب کے اندر عیسائیوں نے جو اپنے لیے بنایا تھا رحبانیت رحبانیت کا مطلب یہی یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرو پیسے نہیں ہونے چاہیے گھر نہیں ہونے چاہیے کپڑے نہیں ہونے چاہیے سب چیزوں کے اندر بالکل آخری درجے کے اوپر انسان رہے تو وہ اس کو تو اللہ چلیہ شاہر نے اس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو بنایا تھا عیسائیوں نے ہم نے آسمان سے ان کے اوپر رہوا لی ہے فما دہا فمار آیتیا کہ انہوں نے اپنی جانب سے اپنے اوپر یہ پابندیاں عائد کر دی تھیں یہ شریعت کا ان کے ان سے مطالبہ نہیں تھا اس پہ انسان کو اس بات کی اب یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے کیسے دو محبتوں کا ذکر آتا ہے اگلی محبت پر ان شاء اللہ اگلے ہفتے بات کریں گے ایک کو حب مال کہتے ہیں اور ایک کو حب جاہ کہتے ہیں حب مال کا مطلب ہے مال کی محبت اور حب جاہ کا مطلب ہے پوزیشن کی ایک حیثیت کی ایک دنیا کے اندر شہرت اور عزت کی ایک خاص قسم کی اس کی محبت کا دل میں ہونا یعنی انسان ایک خاص قسم کا مقام اور مرتبہ چاہے ان دو محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں رکاوٹ بتایا گیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے اسی لیے یہاں بھی لفظ جو استعمال و حدیث کے اندر کہ اگر تم وہ نہیں کرو گے یادا کا شغ یہاں بھی شغل کا لگ استعمال کہ جب انسان کے دل میں اس کی محبت آتی ہے تو یہ ایک طرح کی ایک حوث پیدا ہوتی ہے اور وہ خوب زیادہ سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ہر وقت اپنی دولت کو ضرب دینے کے چکر میں ہوتا ہے یہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں جب دنیا کی بین الاقوامی طور پر ایک وہ ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے یا اس کے بعد دوسرے نمبر کا ہے تیسرے نمبر کا ہے ان سے اگر آپ کبھی پوچھیں کہ اتنی دولت کے بعد کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے انسان کیوں نہیں سمجھتا یہ کافی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ اور اس کی حوث تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اگر اس کو ایک وادی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو اگر اس کو ایک وادی سونے کی بھر کر انسان کو دے دی جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا یہ کہے گا ایک, ایک اور, اور, اور ایک اور دے دی جائے تو کہے گا ایک اور یعنی یہ اس کی فطرت ہی ہے کہ اس کے اندر کہیں پر جا کر روک نہیں آئے علّہ ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو خود کسی جگہ پر جا کر کھڑا نہ ہو جائے اور کہے کہ یہ اللہ میری ضرورت کے لیے بھی چیزیں کافی حضرات صاحب کرام رضوا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے تجارتیں بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو دنیا کے مال اموال بھی بہت زیادہ دیے لیکن وہ مال ان کی ان کی دل کی توجہ یا اللہ جلشانوں کے احکامات کی, کی ادائیگی کے رستے میں رکاوٹ نہیں تھی بلکہ اس کی اور بھی اعلیٰ ترین طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کا باعث تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ نے مال دیا تھا تو یہ مال ان جگہوں پر استعمال ہوا جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھیں دی دی دی دیکھیں مدینہ منورہ گئے نا تو ایک پانی نہیں تھا ایک کنواں تھا کنواں یہودی کی ملکیت تھا تو آپ نے فرمایا اور یہودی جو ہے پانی بہت مہنگا بیچتا تھا غریب مسلمان لے نہیں سکتے تھے تو آپ نے فرمایا جو اس کنویں کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں حضور نے فرمایا تو سعیدہ عثمان غین نے جا کے وہ کنواں خریدا اب یہ مال کا مسئلہ یہ نہیں تھا حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ مال اس کے اندر اس دن یعنی ایسے موقعوں پر صحابہ کو مال کا پر کبھی رشک آتا تھا کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو یہ سعادت آج ہم حاصل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اسی طرح غزۂ تبوک کے موقعے کے اوپر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس لشکر کی ضروریات پوری کرے گا میں اس کی اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں تو عثمان غنی نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اس اس چیز کو ان حضرات کے اموال کو اللہ جب الشاہ ایک تو آئے حلال طریقوں سے تھے پہلی بات یہ کمائے گئے حلال طریقوں سے تھے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا تھا اور تیسرا یہ کہ وہ خرچ بھی انہی رستوں کے اوپر ہوئے انہی کاموں کے اوپر ہوئے اس لیے ایسا ایسے مال کو دنیا نہیں کہتے بعض روایات کے اندر آتا ہے حالانکہ حضر شفر مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر اس کو ذکر کیا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ علم سب سے مالدار صحابی تھے عثمان غنی سے بھی زیادہ مالدار تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں ان دس لوگوں میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت اور یہ صحابہ کی سب سے اونچی کیٹیگری ہے یہ جو دس لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درف فرمایا کہ آخرت کے اندر میں میں نے حساب کتاب کو دیکھا لوگوں کا حساب عورت اور اس کی ہولناکیاں بیان فرمائی اور مطلب تھا کہ میں حساب میں جنت کی طرف چلا گیا تو ایک, ایک کر کے لوگ اپنا حساب دے دے کر آ کر مجھ سے مل رہے تھے میرے پاس آ رہے تھے جہاں میں تھا جنت مم. کے اندر تو حضرت الرحمان کی طرف دیکھ کر کہ کے کہا کہ عبد الرحمان تم بہت دیر سے آئے تو حضرت الرحمان بالکل دہل گئے کہ میرا۔ تو کہا کہ جب تم آئے تو ہاں پرے تھے اور ٹائم بھی تمہیں بہت لگا میرے پاس آنے میں تو میں نے تم سے پوچھا تمہیں دیر کیوں ہوئی تو تم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا تو اس میں سہودی صاحب نے لکھا ہے کہ صحابی رسول اشرم و بشرا میں سے ہو اس کو بھی اپنے مال کا حساب دینے کے اندر جس اس, اس کو دے کے وقت لگا تو جو جس کا طیب ترین طریقے سے کمایا ہوا مال اور آنا ترین مصارف میں خرچ کیا ہوا مال اگر اس پر بھی یہ ہوا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے کمانے کے اندر بھی کچھ پتہ نہیں کیسا کیسے طریقوں سے کمایا اور خرچ کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کن طریقوں سے خرچ کیا حق بھی اس کے پتہ نہیں کہ مال کے حق نے کیسے ادا کیے زکوٰۃ کا بھی کوئی حساب نہیں بعض لوگ زکوٰۃ کی بات یا گئی بعض لوگ زکوٰۃ کا ایک بڑا رف سا حساب لگاتے ہیں آج کل کے دور میں جو کہ کاروبار بہت پیچیدہ ہو گئے اس لیے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گوداموں میں پڑے ہوئے مال کی زکوات کا کیا ہوگا ریسیویبلس کی زکوات کا کیا ہوگا قرضوں کی زکوات کا کیا ہوگا اور کون سے ایسٹس کی زکوت ہوگی کون سے کی نہیں ہوگی اس علم کی تفصیلات حاصل کرنے کی زحمت نہیں کرتے بس ایک لم سم اندازہ لگاتے ہیں کہ چلیں جی اتنی ایچویتی زکوٰۃ دے دیتے ایک روپیہ بھی جس کا زکوٰۃ کا رہ جائے گا ایک روپیہ بھی فرض زکوات کا جس کے ذمے ہو اور اس نے نہیں دیا اگر یہ لاکھوں روپے بھی چیریٹی کر دے اس ایک روپے کا عوض نہیں ہو سکتا جو اس کے ذہن باقی ہے اس سے اس کا کیا مطلب پوچھا جائے جیسے نماز کا پوچھا جائے زکوٰۃ کا ایک روپیہ رہ جانا ایسے ہی ہے جیسے نماز کا رہ جانا اور اگر آپ کی فرض نماز رہ گئی ہے آپ ایک لاکھ نفل پڑھ لیں وہ اس فرض نماز کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا اس کا مدافع تو نہیں ہو سکتا اس کا عوض نہیں ہو سکتا ایسے اگر ایک روپیہ زکوات کا رہ گیا کسی کے ذمے فرض زکوات کا تو ایک کروڑوں روپئے صدقہ کر دے اس روپیہ کا بدلہ نہیں ہوگا جو اس کو فرض زکوات کے دینے تھے اس کی نیت ہوتی ہے زکوۃ میں کہ زکوٰۃ زکوات کی نیت سے دی جاتی ہے اس لیے اس میں مال کی کا ذکر آ گیا تو مال کے حقوق میں سے ایک چیز یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے سورہ توبہ کے اندر جو آیات ہے کہ لدین یکنیزون ضحب الفطلہ ولائی فکون حافیظ علی اللہ فبَشرحم بذابن علی کہ قرآن کی آیات ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی یاد رکھیں کہ اس زمانے کے اندر پیپر کرنسی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں کرنسی یہ سونے اور چاندی کو کہتے تھے جو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ دینار کہلاتے تھے جو چاندی کے سکے ہوتے تھے وہ دھرم کہلاتے تھے اور کاغذ کی کرنسی کا رواج تھا ہی تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں یعنی جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں بلافقون حافظ صبیر اللہ اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے فبشر ہم بذابن علیم ان کو پورے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں اے اللہ کے رسول تو صحابہ اس سے کانپ گئے اور حضور کے پاس آئے اس بات کو پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ کش پیسہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تھوڑا بہت یا تو یہ نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ ہو جو بھی جمع کرتے ہیں تو ان کو یہی جواب ملا دربار رسالت سے کہ اس جمع کرنے سے مراد وہ مال جمع کرنا ہے جس کی زکوۃ ادا نہیں ہوگی جس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے وہ اس حساب میں نہیں آئے تو صحابہ اس کو اس, اسی طریقے کے ساتھ سمجھے اس لیے مال کے, اے, کے حقوق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کمایا حلال رستوں سے جائے کسی قسم کی حرام کی اس میں آمیزش نہ آئے حرام مال جو ہے اس کے بہت تباہ کن نتائج انسان کی اپنی زندگی پر بھی اور اس کی اولاد کی زندگیوں کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے کہ انسان ان کو حرام کھلائے حرام کما کر ان کو حرام کھلائے اس سے زیادہ بڑا ظلم اپنی اولاد پر کوئی اور نہیں ہو سکتا پہلی چیز یہ کہ حرال کمایا جائے دوسری چیز یہ کہ اس کے حقوق مال کے ادا کیے جائیں تو مال کا ایک حق یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی زکوۃ ادا کی جائے دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اس میں فضول خرچی اور اسراف نہ کیا جائے یہ مال کی ناشکری ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ جل شاہ دنیا کے اندر اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پکڑتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آہ... کسی ایک بڑی پنجاب کے اندر ایک شادی کا بڑا چرچا ہوا تھا کہ اربوں روپے اس شادی کے اوپر لگا دیے گئے اور کسی نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا خبریں اخباروں کے اندر آئیں اس پر وہ سارا کچھ ہے ابھی مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا کہ اس بندے کا وہ دبئی کا آدمی تھا اس کا دیوالیہ نکل گیا جیل کے اندر اربوں روپے ایسے اڑائے شادی پر کہ اخباروں کے اور لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیسے شادی کی تو لیکن فضول خرچی اور اسراف تبزیر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر دیر سویر دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے انسان کی اور یہ اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کی ناقدری ہے اس لیے اس سے بہت بہت زیادہ بچنا چاہیے تیسری چیز اس میں یہ اپنے جو انسان اپنے مال کے اندر غریبوں کا مسکینوں کا لاچاروں کا حق رکھے گا تو اللہ جلش علم ان, ان کے اس حق کی برکت سے اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے یہ یہ تو ہے جو جو اس کے اس کے حقوق ہیں باقی جو اس کے ساتھ دل لگنا ہے اور اس کے اس کے ساتھ ایک انسان کی ایسی محبت اور ایک ایسی شیفتگی کا پیدا ہو جانا کہ وہ ہر چیز کے اوپر غالب آ جائے اللہ تعالیٰ کے حقامات پر بھی غالب آ جائے دیکھیے میں اس کی مثال آپ سے حرض کروں اب یہ دکانیں ہیں ہماری مارکیٹ ہے ہمارے ساتھ جب اذان ہو جائے تو حکم یہی ہے کہ اب فرض نماز کا وقت ہے نا تو یہ دکانیں بند ہو جانی چاہیے اب اگر اس حکم کی قدر ہو گاہک کی بجائے اللہ کے حکم کی قدر ہو کسی کے کسی کے پاس کہ وہ گاہک کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے کہ گاہک شاید آ نہ جائے تو ایک بندہ ایک بندے کی جماعت چھڑوا دیتے ہیں اس کی بجائے وہ اگر اذان کے بعد اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے نماز کے بعد دوبارہ کھولتا ہے اس یقین کے ساتھ اس کو اس کو رہنا چاہیے کہ اس باقی وقت کے اندر جو مجھے کمائی ہوگی وہ کہیں بدر جہاں زیادہ بابرکت ہوگی بنسبت اس وقت کے جس وقت کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سے پش ڈال کر اپنے یا اپنی نماز ضائع کی یا اپنے کسی ملازم کی ضائع کی یا اپنے کسی بھائی کی ضائع کی یا کسی اور کی کی ان چیزوں پر کیونکہ اس میں آیا قرآن شیخ میر اللہۃ الہ تجارۃ البلا بائی الکر اللہ اصل لوگ تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے لحیح ام تجارت الولا بائی کا خرید و فروخت باقاعدہ کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں خریدتے اور بیچتے ہیں وہ تجارتیں بھی کرتے ہیں یا آج کل کے دور کے حساب سے آپ کہیں وہ دفتروں میں بھی بیٹھتے ہیں وہ کھیتوں میں بھی جو بھی کسی کے ذریعہ ہے لیکن یہ ذرائع ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے گھروں کے اندر خواتین جو بیٹھی ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جماعت کی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے اور چھوٹی عمروں سے ڈالنی چاہیے کہ بچے جب بچے ہوں ان کو اگر بس جانے کی عادت ہو آہستہ آہستہ جو بڑے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو اس کے ساتھ تاکہ ان کو اس بات کی عادت شروع جو وقت ان کو عادتیں پڑھنے کا ہے اس وقت سے پڑھے ورنہ میں بڑے ہو کر پھر عام تو پر اس بات کا خیال نہیں رہتا بڑے ہو کر پھر مائیں بعض اوقات پریشان بھی ہوتی ہیں کہ بچہ مسجد نہیں جاتا مہینوں مہینوں نہیں جاتا سالوں سالوں نہیں جاتا حالانکہ جو جو جس وقت وہ جا سکتا تھا کہنے سننے سے اس وقت اس کو بھیجا نہیں گیا ہوتا تو اللہ جل چل مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور اپنی محبت اس کی جگہ ڈال دے اور جتنا بھی مال جس کو عطا کیا لجل شانو ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للّہ رب ربنا العن المطقین وسلۃ وسلام علیہ سعید المبیس ربنطرق من القاصرین رب فرحم عنط الرّحمین رب فرحم عنطی الرّحمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھوٹے بڑے ثغیرہ طغیرہ تمام کو مع فرما یا اللہ یا رحم الرحمین ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دنیا کی وہ ناجائز محبت جو تیرے احکامات کے اوپر غالب آ جائے یا اللہ ہمیں اسے پناہ نصیب فرما یا اللہ یارحمرحمین ہمارے گھروں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما بہا آپس کے اندر محبت رشتوں کا احترام نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لئے قبول فرما یا اللہ یا رحم ہمرحمین ہمارے بچوں کو دین کے لئے قبول فرما دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ یا یارحمرحمین ہماری مستورات کو ہماری خواتین کو ان کی طرف جو احکامات متوجہ ہیں اللہ حض کے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یارحمرحمین یا الجلال الاکرام آخرت کی زندگی کا استحزار نصیب فرما ہر آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر فرما قبر کی زندگی کو بہتر فرما یا, اللہ، یا رحم یارحمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما جب دنیا سے رخصت ہو تو زباں پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصل صلی اللہ تعالیٰ قیل قلقی محمد و اجوائن برحمۃ ديك يا رحم الله